اور ان کے اس کوہنی پر کہ ہم نے مسیح اسبََن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لئے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا اور وہ جو اس کے بارہ میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شباہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہ ہو مگر یہی گمان کی پیروی اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہؤ کیا